على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء والله على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عَزَّ وجل قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت علي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربش راہلی سدری و یس سرلیمین آج کا عنوان آپ نے سنا بلکہ شاید پچھلے جمعے کے درس میں ہی سن کے گئے ہوں گے آپ عبادات کی اہمیت کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے فرائض جس کو ہم کہتے ہیں فرض وہ اسلام کا شعبہ عبادات ہے اللہ اور بندے کا تعلق اسلام کے بقیہ تمام شعبے اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں عبادات ہیں معاملات ہیں پھر معاشرت کے ہیں باب الطلاق ہے مختلف ابواب ابواد آپ نے دیکھے ہوں ان میں سے ڈیفائن کیا جاتا ہے جن چیزوں کو ہم پانچ کہتے ہیں بنیال اسلام و اعلیٰ اسلام پانچ چیزوں پر بنایا گیا اسلام کی عمارت رکھی ہوئی ہے پانچ چیزوں پر وہ عمارت الگ ہے اور جن پر یہ چار پانچ چیزیں جن پر وہ رکھی ہوئی ہے یہ الگ ہے بونی الاسلام علاخم سن وہ عمارت اس کی فاؤنڈیشن اس کی بنیاد پانچ چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں عبادات شہادت تو اللہ الا اللہ یہ فاؤنڈیشن ہے یہ فاؤنڈیشن ہے نیچے پیچھے ہوتے ہیں اس کا کچھ حصہ باہر ہوتا ہے اور کچھ حصہ نیچے ہوتا ہے جب پائلنگ ہوتی ہے تو کچھ حصہ دب جاتا ہے اس کا نیچے اور کچھ حصہ باہر رہتا ہے شہادت تو اللہ الہ الا اللہ وہ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی چیز جس پر اسلام کھڑا ہے جو بکیا چاروں عبادات ہیں وہ اس فاؤنڈیشن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ان کا سارا زور اس کے اوپر ہے شہادت جو ہے اس کے دو حصے ہیں ہم جب تفصیلی ایمانیات میں جاتے ہیں ایمان مفصل میں تو ہم ان دونوں حصوں کو جو ہے کہ فاؤنڈیشن کا ایک حصہ دبا ہوا ہوتا اور ایک سامنے ہوتا ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اقرار باللسان بلسانی وہ تصدیق ام وہ ایک کرارم سامنے والا ہے جو نظر آتا ہے سامنے ہم پڑھتے ہیں تصدیق بالقلب وہ ہے جو چھپا ہوا ہے دیکھیں اس یہ گلاس ہے اس کی بھی ایک بنیاد ہے یہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ایک بنیاد ہے اس کی جس پر یہ بنا ہے یہ حصہ اس لیکن یہ زمین میں دبا ہوا نہیں ذرا سی ہوا چلے گی میرا ہاتھ لگے گا نیچے چلے جائے گی وہ جو تصدیقم بالقلب ہے وہ اقرارم باللسان کو مضبوط رکھتی ہے اگر وہ نہ ہو تو یہ نہیں ہے واللہ منافط ان المنافقین بول ٹوٹ بولتے شہادت فاؤنڈیشن بن گئی بنیال اسلام و اعلیٰ خمسن اسلام بنا ہوا ہے اسلام کی عمارت بنی ہوئی ہے بننا اردو کا لفظ جو ہے یہ عربی سے ہے فارسی سے نہیں ہے بنیال اسلام ہو اسلام بنا ہوا ہے اسلام بنا ہوا ہے اللہ خمس ان پانچ چیزوں پر اس میں پلر کا ذکر نہیں وہ ہم کہتے ہیں فائیو پلر آف اسلام اینڈ سکس یا سیون پلر وہ ہم ان کو پلر کہتے ہیں اس لیے شہادت کو ہم نے رکھا فاؤنڈیشن میں اس فاؤنڈیشن سے پلر نکل رہے ہیں الا والسوم سوم والحج یہ چار پلرس ہیں ان کی فاؤنڈیشن ہے وہ شہادت اگر وہ نہ ہو تو یہ چاروں فرض ہی کوئی نہیں ہوتی اگر کلمہ نہ ہو تو نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے نہ زکات فرض ہے نہ حج فرض ہے یہ چاروں پلر اس فاؤنڈیشن پہ کھڑے جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ جو الا کا ہے بونیال اسلام و علا خمس یہ خمس نیچے رکھا ہوا اور اسلام اس کے اوپر رکھا ہوا ہے یہاں ان پانچوں پلر جو آپ کہتے ہیں چار پلر اور ایک فاؤنڈیشن بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے بھونیال اسلام ولا خمسن میں نے آئے تلاوت کی اسی لیے آپ کو دلیل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولہ خالہ کا کل بات اللہ نے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا الا بت نہیں ان میں سے کوئی وہ ہے جو پیٹ پر چلتا ہے بونیا اللہ خمسن میم شی آلہ بت نہیں ومین ہو میم شی آلہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو سانپ کی طرح پیٹ پر چلتے ہیں کچھ وہ ہیں اب سانپ کا پیٹ ہی پیٹ کو نہیں ہوتا سر بھی ہوتا ہے ومین ام سی آلہ ریج ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں دو ٹانگوں پر بھی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے کہ نہیں رکھی ہوئی ٹانگیں الگ نا ومین ہو میم سی آلہ علا خمس ان خمس کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور یہ ریج کے علاوہ بھی اوپر بھی کوئی بڑی اہم چیزیں رکھی ہوئی ہیں اربا اور ان میں کچھ وہ ہے جو چار پر چلتے ہیں اب صرف گائے کی ٹانگیں نہیں ہوتی ہم پائے کھا لیتے ہیں وہ دودھ بھی ہوتا ہے اس کا پیٹ میں اس نے بچہ بھی اٹھایا ہوا ہوتا ہے اس کا سر بھی ہے لیکن چونکہ وہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کی ٹانگوں پر وہ سب کچھ کھڑا ہوا اس کی ٹانگوں پر بنیاد اسلام اعلی ہم اسلام پانچ چیزوں پر اسلام کی امارت وہ اسٹرکچر ہے پانچ چیزوں پر میں نے آپ کو بتایا ایک شہادہ جس کے دو حصے ہیں ایک بنیاد کا وہ حصہ جو نیچے دفن ہوتا ہے اور ایک بنیاد کا وہ حصہ جو اوپر ہوتا ہے سامنے نظر آتا ہے چار اس کے پلرز ہیں جو اس میں سے نکلتے ہیں اور پھر ان پہ اسلام کی امارت ہوتی ہے اس لیے ارضون پر سلاد و عماد الدین جسے جس میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے یہ لیا ہے کہ یہ عمود ہے اس لیے کہ لفظ پلر کا آیا یہاں پہ اصلاۃ و احماد الدین نماز دین کا ستون ہے من تارا فقد ہافا الدین جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو حدم کر دیا باقی سارا اسلام اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کوئی کسی کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ویسے دفلی بجاتا پھر اسلام سے اس کا تعلق کوئی نہیں جیسے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے یعنی اس قسم کا مسلمان اور یہودی اور نصرانی اللہ کے نزدیک برابر ہی ویسے کہتے نا بندہ مویا کتا مویا ایک برابر ہے یہودی مویا وہ مسلمان مویا ایک برابر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دو مسلمان مرتا ہے یا وہ یہودی مرتا ہے یا نسلانی مرتا ہے اس لیے آپ دیکھیں آج کے جو الفاظ ہیں وَلِلَّهِ وَعَلَ النَّاسِ حج البئی منستی و من کا پارا اللہ علامہ حج جس نے حاج نہ کیا فرمایا جس نے کفر کیا یعنی استطاط ہوتے ہوئے اگر اس نے حاج نہیں کیا تو یہودی مر جائے یا نسرانی مر جائے اٹ کہ اس نے کفر کیا اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ پلرز ہیں کہ جن پہ ہمارے تمام اگلی جو منزلیں ہماری وہ بڑے بڑے پلازے جو ہیں وہ انہی پلرز پر رکھے ہوئے ہیں اسی فاؤنڈیشن پہ رکھے ہوئے ہیں اگر یہ کمزور ہے اگر یہ پلرز نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اوپر والا جو ہے وہ پھر بیٹھ جائے گا گر جائے گا کسی وقت بھی کولیپس کر جائے گا یہ حدیث قدسی ہے ابھی رضی اللہ عن کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل کال ابھی ہو را کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ وجل کہتا ہے فرماتا ہے حضور روایت کر رہے ہیں اس حدیث کے پہلے راوی کون ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے روایت کر رہے ہیں فیما یا رضیب ان رب اپنے رب سے روایت کر رہے ہیں میں نے سنا ہے رب کہتا ہے ابو ارارا کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے من عادا آدالی جس نے میرے کسی ولی کی دشمنی مول لی فقد آ بالحرب تو میں اس کے خلاف الا جنگ کر دیتا ہوں اب جی سن نہیں کوئی میرا بندہ میرا تقرب حاصل کر سکتا کسی چیز کے ساتھ احبا الح جس سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب ہو مما افط رب تو الحا اس کے اس چیز سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز محبوب نہیں میرے بندے کے میرے تقرب کے لیے جو میں نے اس پر فرض کی رب کے تقرب کا دروازہ کھولتا ہے رب کے نزدیک لے کے کون سی چیز جاتی ہے فرض نما اس طرز تو ایل کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ ان فرائض کو چھوڑ کر وہ رب کا تقرب حاصل کر سکتا ہے کوئی اور شارٹ کٹ اس کے نزدیک ہے یا کچھ اور لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے ٹوٹکے جو ہے ان کے ذریعے وہ رب کا تقرب حاصل کر سکتا ہے تو اٹس امپاسبل اس لیے کہ اللہ نے یہ بتا دیا ہے کرہ آبدی بے شعی ان احد با مجھے سب سے زیادہ محبوب فرض ہیں جو میں نے بندے کے ذمہ رکھے اور جتنے بھی فرائض ہیں یہ اللہ نے چونکہ وہ جاننے والا ہے تا یام قیامت ہماری نسلوں کو سب سے جو کمزور ایمان والا مومن ہے اس کی کیپیسٹی کو سامنے رکھ کے اس کی صلاحیت کو سامنے رکھ کے فرض کیے گئے یہ جین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر یا وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیپیسٹی کو سامنے رکھ کر نہیں بنایا گیا ہے جو بھی فرائض ہیں میں <تصفح> تعلیم کر چکا ہوں حضور کو کیا حکم تھا کہ صحابہ کے پیچھے چلیں آپ ان کو اپنے سامنے رکھیں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ بڑا آگے ہوتا ہے چھوٹے پیچھے ہوتے ہیں اور حکم بھی یہی ہے کہ باپ کے آگے مت چلو اسے نام سے مت پکارو لیکن نبیوں پہ یہ حکم ہوتا تھا کہ تم امت کو آگے رکھو اور خود پیچھے رہو اس میں ہوتا سہولت یہ حاصل ہوتی ہے کہ ساری امت سامنے ہوتی ہے اور نبی کے فوکس میں ہوتی اس لیے کہ وہ رائے ہوتا ہے نا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں کہ نہیں کوئی ایسا آدمی آپ نے دیکھا بکریاں پیچھے ہوں دندا آگے ہو حضرت لوت علیہ السلام کو حضرت موسا علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ آپ پاؤں کو لے کر نکلے تو کیا کہا وکت تو ان کی ایڑیوں کے پیچھا کر ان کے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کر ادبار کہتے ہیں نا پشت کو وکتا بے ادبارہ ہوں ابھی تیچھے رہ ان کی پشت پر ان کو آگے رکھ ٹھیک ہے سب سے جو پیاری چیز ہے وہ ہے فرائض جن کے ذریعے اللہ کا تکر بننا حاصل کر سکتا ہے اور ادھر ادھر سے کوئی خاص قسم کے ایجاد کردہ نئے طریقے اللہ کو محبوب نہیں ہیں اب آگے لیے آگے آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ ان فرائض پر ڈیپینڈ کرتا ہے فرائض رکھے گئے جو کم ترین کمزور ترین مسلمان ہیں اس کو سامنے رکھ کے کہا کہ جی فجر کی دو فرض کر دیے کون نہیں پڑھ سکتا لیکن جن کے اندر تمنا زیادہ ہے وہ رب کے دربار سے ہٹنا نہیں چاہتے رب سے زیادہ باتیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے رستہ کھول دیا ہے کہ تم نوافل پڑھو میں نے جو تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی وہ یہ تھی کہ اتنی دیر کے لیے آ کے آگری لگا دو اب اگر تم اپنی مرضی سے میرے سامنے رہنا چاہتے ہو تو جی بسم اللہ میں تمہیں بھیجتا نہیں ہوں اور جب تک تم منہ نہ مرو گے میں منہ نہیں پھیرتا حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تک بندہ رب کی طرف فیس کر کے رہتا ہے رب بندے کی طرف فیس کر کے رہتا ہے جب بندہ چھلانگ لگا کے چلا جاتا نا آگے پیچھے کو سبزیاں خرید رہے کو کدھر تو رب پھر پردہ گرا دیتا ہے تو نماز میں نوافل بندہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے نا ذرا سا بہانہ تو چھلانگ مار کے پہنچ جائے بس سورج چڑھتے ہوئے پڑھنے کی پابندی تھی نوافل فجر کے بعد نہیں پڑھنے بندہ جم کے ادھر ہی بیٹھا ہوا, کبھی دروازہ گا. سورج ہوا. مار کے جو ہے وہ شراب پڑھنی شروع کر دوں گا یہ پیار کے سودے ہیں یہ ممتراز آلائی ہی نہیں ہے یہ ڈیوٹی نہیں اوور ٹائم ہے یہ اس کی نہیں اس کی تمنا ہے انتظار میں بیٹھا ہوا جو دروازہ کھلتا ہے سورج رہ جاتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے وہ گرین لائٹ آن ہو گئی ہے میں اب رب سے ملاقات کر سکتا ہوں دو رقم پلات و تحاف پھر نمازوں میں نوافل پھر رات کی تحجد یہ ان کے لیے جو زیادہ کرنا چاہتے ہیں پھر زکوت کم سے کم کمزور سے کمزور کے اتنا سو میں سے ڈھائی روپئے دیتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے بعد وہ تو نماز میں نوافل تھے نا نوافل کا مطلب ہوتا ہے فالتو ایکسٹرا یا اوور ٹائم یا سرپلس یہ نوافل ہر چیز میں ہو سکتے ہیں زکات کے علاوہ جو آپ صدقہ دیتے ہیں وہ بھی نوافل ہیں یس القانل انفال آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں انفال کیا مالے گنی مت اس لیے کہ وہ مقصود نہیں تھا مقصود رب کی رضا تھی جو ذمہ لگائی گئی تھی وہ لڑے مر مجاج کس کے لیے نہ مالے غنیمت نہ کشور کچھ کش آئی مقصود رب کی رضا تھی یہ جو مالے غنیمت آئے یہ تو انفال ہے یہ تو ایکسٹرا ہے ملے جی بسم اللہ نہ ملے گا انفال مالی جو معاملات ہیں ان میں زکوت فرض ہے جو ایک کمزور ایمان کے مسلمان کی استطاعت کو سامنے رکھ کے فرض کیا گیا ہے اور باقی دروازہ کھول دیا گیا ہے کہ اب یہ تمہاری اپنی استعداد پر ہے کہ تم کیا کرتے ہو بڑے مزے کی بات ہے ابھی ایک سکیم ہمارے یہاں شروع کی گئی ہے گولڈن کارڈ سکیم کے اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں دس ہزار ڈالر پاکستان بھیجیں تو آپ کو یہ گولڈن کارڈ دے دیں گے اوور سیز فاؤنڈیشن والے پاسپورٹ آپ کا جو ہے وہ ایک دفعہ فری ری نیو کر دیں گے اس میں اور پاکستانی ایئرپورٹس پہ آپ جائیں گے تو آپ کے لیے خصوصی کاؤنٹرز ہوں گے گولڈن اینڈ سلور کارڈ ہولڈرز کے لیے آتے اور جاتے ہوئے آپ کو الگ سے ڈیل کیا جائے گا آپ کو بٹھا دیں گے صبح پر آرام سے بیٹھے جی ہم مور لگوا کے لاتے اور آپ یہ اسکیم آپ نے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں والوں کو نہیں دیے بلکہ وہ کسٹم والے بات اپا یہ بات کہتے بھی ہیں کہ یار اس میں تو ایک پیسے تم نے میرے گھر نہیں بھیجا بھائی صاحب یہ تو اپنے گھر بھیجتے رہے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں بھیج کے سہولت حاصل کر لو یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ماض تو کرتے میرے کمن خیرن تاکہ دور اللہ پیسے تم جو بھی نیکی کر رہے ہو نماز کی یا انفاق کی جا تمہارے اپنے اکاؤنٹ میں رہا ہے یہ رب کا تقرب تو تمہیں ویسے میرا نا گولڈن کارڈ کی طرح ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بینک میں جاتے ہیں اور بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں اور کیشیئر آپ سے یاری کر لے کہ آؤ یار آپ کی انٹر کام میں دعوت کرتا ہوں آپ جو ہے وہ پیسے اتنے جمع کروا کے جاتے ہو اس پہ احسان کرتے ہو اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہو تقرب حاصل ہونا عبادت آپ کے اکاؤنٹ میں رکھی جا رہی ہے تول کے آپ کو دے دی جائے گی تقرب کس چیز کا ہے تقرب پیار کا ہے محبت کا ہے کیوں کھڑا رات دنیا سو رہی ہے ورنہ سو نیام لوگ سو رہے ہیں یہ کھڑا میرے سامنے کس چیز نے کھڑا رکھا ہے جو چیز اللہ نے دینی ہے وہ تو غیب میں رکھی ہوئی ہے نا اور لوگ کہتے ہیں کہ بلڈ ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان بشز ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک نو نگ چندے تیرا ادار مندے نقد تو نیند تھی نا اور سے سو فرض اس نے پورا کر دیا تھا اس کو کھڑا کس نے کیا ہے پیار کھینچ کے لایا ہے وہ بابا فرید کہتے ہیں نا اٹھ فریدا ستیا اٹھ جاڑو دیو تو ستا او جاگدا تیری دادے نال پریت محبت کھڑا کرتی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غم ہے ہم تو پھر بھی جہنم سے ڈرتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں جنت نہ بھی رب دے ہمیں کہیں کہ کیبل ہی رکھ دے وہاں پہ ہم گزارا کر لیں گے جہنم میں نہ پھینکیں تاجری میں انتہتے عالن ہار نہیں چاہیے ہم گڑے سے ہی بھر کے لے آئیں گے پینے کے لیے کہ کم از کم جہنم میں نہ پھینکیں تو اس کے پیچھے زیادہ تر جہنم کا ڈر جو ہوتا ہے وہ موٹیو ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے کوئی بھی ڈر نہیں پھر وہ ساری ساری رات کھڑے رہنا اور پھر پاؤں کا سوج جاننا اور پھر ہانڈی کی طرح سینے سے جو ہے وہ آواز کا نکلنا یہ کیا ہے محبت ہے تو ایک انفاق جو آدمی کرتا ہے اس لیے کہ مال کی محبت ہے زیب للناس حب الشہوات من النساء الم قنطرت مین من و الفت و خیر المسمت و یہ ڈھونکی گئی ہے نا ڈیکوریٹ کی گئی اس کے لیے ریسپٹر آپ کے اندر رکھا گیا ہے اب آپ کے سامنے یہ تقاضا کہ رب کے نام پر دو اب بظاہر تو ہم مسٹر ایکس وائی زیڈ کو دے رہے ہوتے ہیں نا ہمیں جاتا ہوا تو اپنے اکاؤنٹ میں کوئی نہیں نا نظر آتا کوئی ہمیں رسید تو نہیں نا دیتا کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ سو اور سو میں چلے گئے ہیں ہمارے ہم تو کسی فلاں غریب کو دیتے ہیں کسی بیوہ کو دیتے ہیں ہمارے ہاتھ سے تو وہ نکل جاتے ہیں ٹھیک <سؤال> ہے کیوں خرچتے ہیں اللہ کی محبت میں یتیمن واسیح دسکین وہ یتیمن واسی آت اللہ حد ہی یہ ہوب کی جو چرت رکھی ہوئی ہے نا دیتا ہے مال اس کی محبت میں زبل قربا ولی تام ول مساکین ود نصبی وکاب اقامات واطا زکا نماز قائم کرتا ہے زکات دیتا ہے یہ فرائض کی بات ہو رہی ہے وہ پہلا جو آت اللہ حد ہی وہ ہے جو ایکسٹرا کے بعد دیتا ہے یہ نوافل ہو گئے فرائض میں وہ نوافل ہو گئے تحجد ہو گئی شراک ہو گئی آپ گھر سے جائیں تو نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے جائیں واپس آئیں تو آ کے نفل پڑھیں اللہ تعالیٰ شکر خرید سے واپس آ گیا ہوں یہ نوافل ہیں اور بھی بہت سارے مواقع پر ہیں زکات چلا ہوا انفاق فی عالم حق نسائل والمحروم جس سال اور محروم کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ لو جو ان کی استطاعت میں ہوتا یہ نوافل ہے روزے ایک مہینے کے فرض روزے رکھیں لیکن ایکسٹرا کے لیے دروازہ کھول دیا ہے اگر کوئی زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو پیر جمعرات کا روزہ آ شوریہ کا روزہ یومرفا کا روزہ ہے سوریہ کے دو روزے ہیں نائن ٹین تھر ٹینتھ الیونتھ پھر یہ کہ تیرہ چودہ پندرہ کو روزے ہیں آیا میں بیس کے روزے اس کے علاوہ مختلف مواقع پہ آدمی رکھ سکتا ہے روزوں میں وہ نوافل ہے ٹھیک ہے حج میں ایک دفعہ حج کرنا اللہ نے فرض کیا ہے باقی جو بھی آپ کرتے ہیں اس میں وہ نوافل ہے شاد فرمایا میرا تقرب بندہ اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز پیاری نہیں آپ اگر کسی کو کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہیں اس کا کوئی تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کو کیا پسند ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی پسند کی چیز لے جائیں جس سے اس کو نفرت ہو تو معاملہ الٹ ہو جائے ایک بندہ آیا ہے وہ آپ کے یہاں بیٹھا ہے اسے کوئی چیز پسند نہیں ہے وہ انکار کرتا رہتا ہے آپ اس کو اس کی انکساری سمجھتے ہیں مسکین آ وہ دو گھونٹ لیتا اور کہہ کر دیتا ہے سب سے پہلی چیز جو معلوم کرنے ہو یہ ہے کہ اگلے کی پسند کیا ہے پھر اس پسند کا اہتمام کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے پسند یہ ہے کہ تم فرائض کو پورا کرو میرے تقرب کی پہلی سیڑھی یہ فرائض ہے صاحب آپس میں رائے لے رہے تھے اگر ہمیں پتا چل جائے کہ رب کی سب سے زیادہ پسندیدہ کام کیا ہے اللہ کس کو پسند کرتا ہے تو ہم وہ کر گزرے اور رب کا تکرب حاصل کریں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو پسند سور ہے سب یوشب اللہ ان اللہ یوشد اللہ جی نے قاتل پی سی رہی سب فن کا انا بنیان محسوس آؤ بسم اللہ کرو تو یہاں فرمایا کہ میرا تقرب اس سے زیادہ پسندیدہ چیز مجھے, مجھے کوئی نہیں ہے کہ بندہ فرائض کا اہتمام کر رہے مما اس طرز تو الحی جو میں نے فرض کر اگلی بات و ما یا تکرب علیہ بن نوافل میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے مین گیٹ تو کھولا ہے کس نے فریضے نے مین گیٹ اس نے کھولا ہے اس کے بعد بندہ دھرنا دے کے بیٹھ گیا ہے آپ کو پتا ڈیوٹی نہ ہو تو اوور ٹائم کوئی نہیں ہوتا آپ نے ڈیوٹی دی ہے تو اوور ٹائم ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ صبح تو آٹھ گھنٹے کوئی نہ جائے اور ڈیڑھ بجے سے تین بجے تک اوور ٹائم کرنے پہنچ جائے ایسا کبھی نہیں ہوتا پہلے ڈیوٹی پھر اوور ٹائم وما ذالو اب جی یہ میرا بندہ لگا رہتا ہے وہ ماضا جو ہے یہ ہے کنٹینیوس میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہ تکرب الحیح بن نوافل نوافل کے ذریعے حتا و جہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اصل جو مقصود ہے وہ ہے اللہ کی محبت ہم محبت کرتے بھی رہیں جواب محبت سے نہ ملے تو حاصل کچھ نہیں کترا اگر سمندر سے پیار کرتا بھی رہے تو کیا حاصل ہے جب سمندر قطرے سے پیار کرے گا تو کھینچ لے گا اس وہ میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میری محبت کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے اس بہ یہاں تک کہ میں اسے اس پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں فرمایا قل ان کنتم تحبون نلہ فاتبعونی ان سے کہو نہیں کہا اتھی میں فرائض ہیں فتح فالو می اس میں نوافل بھی آ گئے ہیں تحجب بھی پڑھو اشراک بھی پڑھو حاج بھی میری طرح کرو فالو نہیں میرے پیچھے پیچھے آؤ شاب بینو ہاشم میں سے گزرو عد کے میدان سے گزرو بدر کے میدان سے گزرو جو میں کرتا ہوں وہ کرتے جاؤ نتیجہ کیا ہوگا یو احب اللہ. اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے تو بندہ مومن کا مقصود کیا ہے رب کی جوابی محبت حاصل ہو جائے رب بھی ہم سے پیار کرنے لگ جائے فرمائیں یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہوں پھر جب میں محبت کرنا شروع کرتا ہوں ایک تو آپ نمبر ڈائل کرتے ہیں نا اور کان سے لگا لیتے ہیں اور گھنٹی بہتی رہتی ہے کوئی اٹھاتا نہیں ہے نہ بات ہوتی ہے نہ مقصد حاصل ہوتا ہے لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں ناؤ کے بعد آگے سے کوئی اٹھا لے تو بات پھر ہوتی ہے نا فرمایا یہاں تک کہ اللہ پھر رسیور اٹھا لیتا ہے یہ کون روزوں سے دستک دے رہا ہے یہ کون ہے جو نوافل سے اس قدر قریب آ رہا ہے رابطہ ہو جاتا ہے فائزہ پھر جب میں محبت کرتا ہوں کن تو سما اللہ جی اسما بے میں پھر اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اب اس سے کیا مراد ہے اس کو لے کے لوگوں نے پھر بڑا بڑا آگے نا یہ جو فلاسفر ہوتے ہیں نا فلاسفر یہ بال کی کھار خوب اتارتے ہیں کہتے ہیں پھر جب رب کسی کے کان بن جاتا ہے تو پھر درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی وہ تو جیلم میں بیٹھ کے پھر متے مدینہ کی باتیں سنتا ہے پھر آسمان کی باتیں سنتا ہے مل آلہ فرشتوں کی سرگوشیاں سنتا ہے اور پھر کب جب, جب اس کی آنکھیں بن جاتا ہے تو درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی وہ جبرائیل جب کو وہاں پر گھومتے پھرتے بھی دیکھتا ہے پوٹے کیوں جب وہ آنکھیں رب کی آنکھیں ہوگی تو جو رب دیکھ رہا وہ اس کی... یہ ہے کہ جو کہنے والے کا مقصد نہیں ہے اس سے وہ مقصد نکالنا جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں فلاں کا دستوں بازو بن گیا ہوں تو اس سے مراد یہی یہ ہوتا ہے کہ میں اتنا لمبا اور درمیان میں ایک جوائنٹ بھی لگا ہوا ہے یعنی پہلے اس کے دو آتے تیسرا میں دست بھی اور بازو بھی تو یہاں سے نکل آیا ہے باہر اس کے آگے پانچ انگلیاں بھی ہے چار انگلیاں ایک انگوٹھا بھی ہے ان پہ ناخن بھی ہیں اس سے مراد دا یہی لیتے ہیں جب کو یہ کہتا ہے کہ جی فلاں جو ہے اپنے باپ کا دستوں بازو بن گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باپ کے تین بازو نکل آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کاج میں اس کی مدد کرتا ہے یہی ہے نا دستوں بازو بننے کا مطلب یہی ہے باپ مکان بنانا چاہتا ہے بیٹا مالی مدد کرتا ہے باپ ہل چلانا چاہتا ہے پتر آگے بڑھ کے وہ پکڑ لیتا ہے تو باپ ریسٹ کر رہا ہے دو ہاتھ لیجیے وہ تیسرا ہاتھ ہل چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا باپ کی ہل چل رہی ہے نا تو وہ دستوں بازو بن گیا کہ نہیں بن گیا باپ تو آپ کرنا چاہتا ہے بیٹا اٹھا کے کروا رہا ہے اس کی ٹانگیں بن گیا بیٹا کے نہیں بن گیا لیکن اس کا مقصد مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی اب تیسری یا چوتھی ٹانگ بھی لگ گئی ابو کو یہاں جو کہا گیا میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں اٹ مینس کہ سماعت کو صحیح جگہ خرچ کرنے میں سماعت کو کنٹرول کرنے میں میں اس کا مددگار بن جاتا ہوں آخیں اس کی ہوتی ہیں میرے قانون پر چلتی ہیں کمانڈ میری لیتی کان اس کے ہوتے ہیں کمانڈ میری لیتے ہیں میں جسے منع کرتا ہوں وہ نہیں سنتے میں جس کے سننے کے کہتا ہوں وہ سنتے ٹانگیں اس کی ہوتی ہیں لیکن کمانڈ میری لیتی ہیں جن سے میں نے جن جگہ سے روکا ہے اس طرف نہیں جاتی جس طرف میں نے بلایا اس طرف جاتی تو جب ان چیزوں پر مرضی رب کی چلنی شروع ہو جاتی ہے تو رب کہتا اب اس کے کان میں ہوں اس کا کیا مطلب ہے یہ گارنٹی ہے کہ اب یہ کان کوئی ایسی چیز نہیں سنیں گے جو رب کو ناپسند ہو جس سے اس کی محبت ضائع ہو جائے جو ڈرتے ہیں نا وہ ڈر جہنم کا ڈر نہیں ہوتا وہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ جو لائن ملی ہے کٹ نہ جائے رب کہیں ناراض نہ ہو جائے بار بار سوچیں اگر یہ کام ہو گیا تو کہیں رب ناراض نہ, نہ ہو جائے کہیں رب ناراض نہ, نہ ہو جائے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو انہیں کوئی جہنم کا ڈر نہیں تھا اللہ نے ان کو دھمکی جانم کی نہیں دی تھی کہ وہ اس ڈر سے روتے رہے وہ محبت کے کھو جانے سے رو رہے تھے میں نے رب کو ناراض کر دیا اصل چیز یہ کہ یہ جو اللہ نے فرمایا تھا احب تو ہتا احب ہوں یہاں تک کہ میں اسے پیار کرنے لگ جاتا ہوں وہ اس پیار کے کھو جانے پر غمگین ہوتا ہے اس کی نماز کی تقبیر اولا فوت ہو جاتی ہے تو گھر میں اس کے ایسے شوگ کی مجلس بتا دی جاتی جیسے پھری ہمارے یہاں کا تم ماتم ہو جائے تو پھری ڈالتے ہوں جیسے ان کا بیٹا مر گیا ہے ایسے سوگ کی کیفیت ہوتی ہے آج میری تقبیریں اولا فوت ہو گئی ہے کہیں سے میں اس گریڈ سے نیچے نہ آ جاؤں جہاں مجھے رب کی محبت حاصل ہوئی تھی پھر وہ رو رو کے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بندے کے پاس ہے نا خطا ہو گئی ہے تو کیا کر سکتا ہے نشلا کی زور محمد نس جانا یا رونا روتا ہے اس محبت سے اللہ تعالی اس, اس کے رونے سے اس کی محبت عہد کر آتی ہے یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے بچے کوئی غلطی کر بیٹھتے اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز غائب ہو جاتی ہے اور پھر اس کے رونے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے کسی واقعی کوئی ذرا زور کی تو نہیں مار دی میں نے کو پھر آگے والے پتر ترنا تونے کو گڑبڑ تو نہیں, نہیں ہوتے پھر دیکھتا ہے کہ تو میں نے زیادہ تو نہیں اس کے ساتھ کرتی کچھ زیادتی تقرب کی اصل بنیاد فرائض لیکن تقرب کی انتہا جو ہے وہ نوافل ہے اصلاف کہتے تھے کہ یہ جو نواصل ہیں نا یہ محبت والوں کے فرائض ہیں یعنی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کی اہمیت فرائض کی طرح ہوتی ہم جب بھی بات کرتے ہیں مختلف موضوعات پر اس میں یوں پتہ چلتا ہے یہ الزام بھی ہے ہم پر کہ جی یہ دوسری چیزوں کو اتنا اٹھاتے ہیں کہ فرائض کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی اچھا بات کی جاتی ہے کسی خاص موضوع پہ آپ کسی چیز کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات اسی پہ کریں گے آپ ایکلٹی کا चाहते چاہتے ہیں ای پر تو آپ اس کے جو بھی فضائل لکھیں گے ای کا ہی لکھیں گے نا بننا ولا جی اچھا ڈاکٹر ہے دوسروں کی اہمیت ہی کوئی نہیں رہی نہ وٹامن اے کی رہی ہے نہ وٹامن سی کی رہی ہے نہ دیکھو جی یاد ہی یاد کرتے ہیں جی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ان کی نظروں میں رہی. بھائی نماز کی اہمیت اپنی جگہ وہ تو ہے نا ہم تو اوپر بات کر رہے ہیں کھڑکیوں کی روشن دانوں کی چھت کی افغان چھت کی بات لو جی یہ تو بنیاد کی بات ہی کوئی نہیں کرتے پلر کی بات ہی کوئی نہیں کرتے یہ جو چھت والی بات ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے الفاظ استعمال فرمائے ضرورت الحمد چوٹی اس معاملے کی اس بلڈنگ کی چوٹی کیا ہے وہ ہے جہاد کی سبھی لا اور جہاد کی ابتدا کہاں سے یہ ہمارا مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا ٹارگیٹ دی ہے آپ دیکھتے ہیں فزیو تھراپسٹ جب بھی وہ کرواتے ہیں تو وہ دادو کو اگر بولنا ہے تو پہلے تھوڑا سا ایسا ایسا, ایسا کرتے ہیں ایسا ایسا, ایسا کرتے ہیں بعد میں ایک دم ایسے نہیں کر کے لے کے جاتے ہو تھوڑا تھوڑا اگلے دن اس سے زیادہ بینڈ کرتے ہیں اس سے اگلے دن اس سے زیادہ بینڈ کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہجرت تو یہ ہے پوچھا گیا ائل ہجرت افضل رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ لا انتا اللہ کہ تو اللہ کی نافرمانی سے ہجرت کرے اللہ کے تابے داروں کی طرف کل تک تو اس کا نافرمان تھا ہجرت کر کے اس کا تابے دار بن جائے یہ پہلی ہجرت ہے جس پر اگلی ہجرت ڈیپینڈ کرتی ہے اسی ہجرت کے انڈے سے اگلی ہجرت کے بچے نکلیں گے اگر وہ پہلی والی نہیں ہے تو اگلی والی کا وجود ناممکن پھر پوچھا ایل جہاد افضل ایجاد رسول اللہ آپ نے فرمایا انت جاہد نفس کا فی آت اللہ تو اپنے نفس سے سٹرگل کرے اپنے نفس سے کشمکش کرے اپنے نفس سے جد جو کرے کشتی کرے فی آط اللہ اس کو اللہ کی اطاعت پر راضی کرنے کے لیے اگر یہ والا نہیں ہے تو اگلے والے کی تو وہ کوئی کوئی نہیں ہے اگلے والا پھر فن فریب تو فریب تو دگا بازی وہ پھر دغا بازی ہے اگر وہ پہلے والا نہیں ہوا پہلے وہ ان، آپ انسٹال ہوگا اندر والا جہاد اندر والی ہجرت نفس والی ہجرت نفس والا جہاد انسٹال ہوگا تو اگلا شروع اسی طریقے سے پرانے حکیم میں بھی جب بات کی اللہ تعالی نے عامر بالمعروف معروف اور نیا نیل کی تو اس میں نماز کا نام ہی کوئی نہیں لیا فرمایا تم نماز روز روز کرو ذکر کا ذکر ہے حج کا ذکر ہے نماز کو اہمیت ہی کوئی نہیں دی اللہ کہتا تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم یہ کام کرتے ہو اس میں نماز کا ذکر ہی کوئی نہیں خام خام مولویوں نے اس کو سر پر چڑھا لی جب بات جس موضوع کی ہوتی ہے زور اسی موضوع پہ دیا جاتا ہے اسی طریقے سے فرمایا یاد اللہ من حال کو مالا تجارت تم جی کو میں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا کر لے جائے اب انسان کا ذہن تاجرانہ ہوتا ہے اس کی طرف ذہن ہوتا ہے تو تجارت کیا کہ بندوں کو فوراً الرٹ کر دیا کیا ہونے جا رہے فرمایا تو انہوں نے بلا اگر تو جا فی سبھی اللہ فکم نہ نماز کا ذکر نہ زکات کا ذکر نہ روزوں, روزوں کا ذکر جان چھوٹ گئی نہیں ہے تو جہاز کا ذکر ہے جی نماز روزے کا تو ذکر کوئی نصاب اور نماز کون اٹھ کے جا کے پڑھے جون ہے نا اسی میں نماز بھی ہے اس میں روزہ بھی ہے اس میں زکات بھی ہے وہ تو تمہارے اندر انسٹال ہو رہا ہے نا یہ جو بات ہو رہی ہے یہ باہر والے کی بات ہو رہی ہے تمہارے اندر والا جو ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ایک تو باہر کی سی ڈی ہوتی ہے نا جو آپ جا کے لگاتے ہیں دوسرا وہ پروگرام ہوتا ہے جو اندر انسٹال ہوتا ہے جب تک آپ اس کو انسٹال نہ کریں تب تک وہ سیڈیا دیکھ نہیں سکتے باہر والے جہاد کو دیکھ نہیں سکتے جب تک اندر والا انسٹال نہ ہوا وہ حکیم میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں احادیث میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جس چیز پر زور دیا جاتا ہے جب توبہ پر زور دیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بس توبہ ہی توبہ ہے گناہ کرتے جاؤ توبہ کرتے جاؤ موج ہی موجود, موجود. تک فرمایا گیا کہ لو لم تزم بھو اگر گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم لے کر آئے جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کرے اور اللہ نے معاف کرے لوگ ذرا گنا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میں لے ہی جائے اب توبہ پر جو دور دیا جا رہا ہے یعنی آپ اس میں احتراج مولانا موجودی پر نہیں کر سکتے فلاں پر نہیں کر سکتے ڈاکٹر سرایت پر نہیں کر سکتے آپ جب جائیں گے اللہ اور رسول کے پاس تو آپ کو آیات اور احادیث میں وہ مقام مل جائیں گے کہ جہاں لوگ آتے ہو کہتے ہیں یار یہ تو کھلی چھٹی ہے آپ کو گرین کارڈ مل گیا ہے گناہ کرو ورنہ کہیں اللہ تمہیں ٹرمینیٹ کر کے دوسروں کا نہ لے آئے یہاں جو زور دیا جا رہا ہے وہ توبہ پہ دیا جا رہا ہے اور جو گناہ کی بات ہو رہی ہے وہ ہماری حقیقت بیان ہو رہی ہے کہ گناہ جو ہے وہ تمہاری فرشت میں داخل ہے تم نماز پڑھتے ہوئے بھی گناہ ہماری نمازیں بھی گناہ بعض دفعہ بن جاتی ہیں من منصل یورائی فکادش رکھا من سامہ یورائی فقاد رکھا من تصدق کا یورائی فقادش رکھا تو ہماری عبادات میں جو کمی ہے وہ بھی گناہ بن جاتی ہے جب رب کی انسلٹ ہو جائے اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانو من اللیل ما و بلا فرون راتوں کو بہت کم کروٹ ٹیکتے ہیں وہ ان کی کروٹیں پیاسی رہتی تتجافا جنوبان ترستی رہتی ہیں ان کی کروٹیں بستروں کو جاف اس کو کہتے ہیں نا سوکھی روٹی جو ہے جاف ہے جفاف کس کو کہتے ہیں سٹارویشن جو ڈراؤٹ ہے جباف جفاف اس کو کہتے ہیں نا تتجافا جنوب ڈراؤٹ ان کی کروٹوں کو کیوں کروٹ جب ٹکتی ہے تو پسینا بھی آتا ہے بسترے پہ گدے پہ رکھی ہوئی تو آتا ہے تجاسا جنوب آ گیا لیکن کرتے کیا ہے وہ بلچھار کے وقت استغفار کرنے شروع کر دیتے ان کی وہ نمازیں کوئی گناہ تھی اللہ جی آتا ہو وہ جو جو جو بھی دیتے ہیں دیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں کرتے ہیں اللہ جی نہ آتا ہو جی نے ماں آتا ہو جو بھی دیتے ہیں اور تک ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں تو سیکار کا میں پوچھا حضور یہ کن کی بات ہو رہی ہے جو لوگ چوری کرتے ہیں جھٹ نے فرمایا نہیں سدھی بیٹی یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو صدقات دیتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں ان کے دل ڈرتے دل رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو جب آپ پیپر جمع کروا دیتے ہیں ویزے کے تو جو تین چار دن درمیان کے ہوتے ہیں اس میں کھانا بھی جو ہے وہ کم ہی کھایا جاتا ہے نیند بھی کم آتی ہے پتہ نہیں کیا جواب آئے گا ریجیکٹ ہو جائے گا کیا ہوگا فکر رہتی ہے اس لیے کہ رب محتاج نہیں ہے محتاج ہو تو جیسی ویسی بھی وہ قبول کر لیتا ہے ہمیں سبزی چاہیے کسی اور دکان پر نہ ہو تو ہم ایک دو دفعہ نخرا دکھاتے ہیں بس لے ہی آتے ہیں کہ چلو بھائی لے چلتے ہیں مجبوری ہے ہماری رب کی کوئی مجبوری نہیں کہ ہم جیسی بھی پڑیں وہ قبول کر لیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے نیچے کیوں آئے لہٰذا ہمارے اس سے مراد یہ نہیں کہ تم ڈاکے مارو ورنہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے آئے گا اس سمراج ہے کہ تمہاری نمازوں میں بھی گنا ہے تمہارے صدقات میں بھی کمی ہے وہ کمی اور اس مراد یہ ہے کہ استغفار توبہ کرنا پلٹ آنا غفور رحیمیت اللہ کی صفات ہیں تو مایوس نہ ہو جاؤ اس میں جو زیادہ زور ہے وہ یہ ہے توبہ سے نہ شرم آؤ اگر گناہ سے شرم نہیں آئی ہے تو توبہ سے تمہیں کیوں آ رہی ہے بڑے شرم والے ہو بھائی تیرا ضمیر زندہ ہے توبہ کرنے سے تمہیں شرم آ رہی ہے رب سو بار توڑی ہے اب سو بار شرم آتی ہے توبہ کرتے ہوئے گنا کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی بڑا زندہ ضمیر والے ہو اگر اتنا ہی زندہ ہے تو گناہ سے تم بات آ جاؤ گنا سے شرم کرو اگر اس سے شرم نہیں ہے زہر کھانے سے شرم نہیں ہے تو دبا کھانے سے کیوں شرم آتی ہے وہ بھی لیتے رہو ہو سکتا ہے تیری موت حالت توبہ میں آ جائے کو ہے تو اس میں بھی جو زور دیا گیا وہ اس پہ دیا لیکن اس سے سمجھا کیا جاتا ہے وہ کچھ بھی بہت ساری حدیث سے مختلف لوگ مطلب لے لیتے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرائض کی اہمیت یہ ہے کہ پورا اسلام اس کے اوپر رکھا ہوا ہے ان میں سے جو ان کو اس کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرے گا وہ اسلام کو گرانے کی کوشش کرے گا لیکن اگلا امارت بھی اگلی ہے آپ دیکھتے ہیں لا جو یہ نہیں کرتا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے لا الجنت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا بہت ساری حدیث کیا بتاتی ہے کہ ان پلرز کے اوپر ایک عمارت رکھی ہوئی ہے اگر وہ ڈیمیج ہو گئی تو میرے پلرز کوئی کام نہیں کرتے میرے پلرز اگر کھڑے ہوں تو لوگ اس کو کھنڈر کہتے ہیں جب تک کہ اس پر چھت نہ ہو اس چھت کی طرف توجہ دیں واخرداوانا الحمد للہ و